اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سنا جسے ہم نے اپن آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا تو شتان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا